کرتے اللہ کا نبی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے وہ زمانہ نہ دکھانا جب ان سارے کا فتنہ بہت کھڑا ہو تو کیا بھائی آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا نبی آپ کا چہرہ نہ دیکھنا چاہے آپ میں سے کچھ چاہتا ہے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے وہ لوگ نہ دکھانا مجھے وہ زمانہ نہ دکھانا جو اہل علم کی تکلیف سے فرار کریں گے اور جن کے مسلس کی بنیاد اس بات پر ہوگی کہ طلب کی شرم وہاں نہیں ہوگی بنا جستا سی ایم حلی میں دیکھیے مولانا نے اس کا صرف اتنا جواب دیا ہے کہ اس کا ترجمہ تکلید نہیں اور ترجمہ کیا ہے اتباع کا ترجمہ ہی بھی ہوتا ہے تقلید ہوتا ہے عالم کے پیچھے پیچھے جانا عالم کے پیچھے لگ جانا اسی کو تقلید کہتے ہیں حضرت تقلید کے سر پر سینگ نہیں ہوتے کہ میں وہ پکڑ کر آپ کو دے دوں کہ یہ سینگوں والی تقلید ہے تقلید کا منہ یہ ہے پیروی کرنا تعبیہ داری کرنا کسی کے پیچھے چلنا کسی کا حکم ماننا تو اس لیے حضرت جتنی معنی آیت آئے قرآن کی پڑھی ہے جتنی میں نے احادیث نبی وسلم کی پڑھی ہے اور یہ میں نے پوچھا تھا کہ دیکھو آپ جانتے ہیں نا اکل کی دلّی بھی چاہیے نا درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تکلیف کے درخت کے پھل کون ہیں امام بخاری ہے امام مسلم ہے ابن حضرت فلانی ہے علامہ سارے مجدد محدت مجدانی ہے شاہ ولی اللہ محدث ذیل بھی ہے اور میں نے بتایا تھا کہ ترکے تقریر کے درخت کون ہے سر سید احمد ہے غلام احمد کادیانی ہے ممک حدیث عبداللہ اللہ ہے غلام احمد پرویز اپنی کتاب نواز رات کے سفاہ پر لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارا سارا خاندان اہل حدیث تھا کیونکہ یہ بات کہنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا آپ پھلوں سے پہچانتے ہیں نا کس پھل کا درخت کا پھل کر ہے کس کا اچھا ہے اب دیکھیے مولانا نے چا سات جان یار سے کام لیا ہے اگر ہمارا کوئی مسئلہ ایسا ہوتا کہ حدیث کے خلاف ہوتا تو مولانا کبھی معاف کرتے لیکن میں نے پوچھا مولانا سناوریا صاحب اور ندیم سین صاحب نے فتوا دیا ہے حدیث کے خلاف دیا ہے حضور فرماتے ہیں معدن اجر تنخواہ نہ لے انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ تنخواہ جائز ہے یہ صاف حدیث کے خلاف ہے مولانا فرماتے ہیں اللہ جانے اور وہ جانے کیوں کہ جو حدیث کے خلاف فتوا دے اس کا حکم کتاب سنت میں موجود نہیں ہے کیا وہ حضرت دکھا نہیں سکتے تھے مجھے لیکن بات وہی ہے کہ ہنفیوں کے خلاف بات کرنے میں حضرت بہت سب کچھ کہہ جائیں گے میاں ندیم صاحب دہلوی اور مولانا سناولا صاحب امرت سریف بلکہ اکثر پسند جو ان لوگوں کی ہے ان میں اب بھی امام تنخواہ دار ہے. یہ مولزم تنخواہ دار ہے تو کیا ان سب پر آپ نے کوئی فتویٰ لگایا ہے کہ آپ نے نبی کی حدیث کو چھوڑا ہے آپ اس بات کو واضح کریں یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ بھائی ان کو اللہ جانتا ہے وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں قرآن اور حدیث یا امامی ابو حلیفہ اللہ کے پاس نہیں پہنچ گیا بھائی اللہ عنی نہیں پہنچ گئے ان کو تو معاف نہیں کیا جاتا اور میاں صاحب کو بڑی جلدی معاف کر دیا جاتا ہے کہ بھائی وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے ہم خاموش رہو ان کے متعلق ہم سے نہ پوچھ کیوں نہ پوچھیں ہم دیکھیے میں نے پرانے پاک کی آیات آپ کے سامنے پڑی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے پڑی اور اس کے بعد میں نے اصلی فلال بھی بیان کیے میں نے مشاہدہ کرا دیا آپ کو کہ جو فکا کا انکار کرتا ہے وہ نماز کے فرائض بھی ایک کتاب سے مجھے <سؤال> نہیں دکھا سکتا نماز کے مرف بھی کسی ایک جگہ مجھے <سؤال> حد کی, <سؤال> <سؤال> <سؤال> کی کتاب میں نہیں دکھا سکتا کیوں بھئی آپ کو ان مثال کی ضرورت ہے یا نہیں ہے نا اب بات صاف ہے اگر حضرت مجھے یہ کہہ دینا کہ فکا کی کتاب میں ترتیب وار شرطیں نہیں لکھی ہو میں ابھی پڑھ کر کھڑوں گا لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک حدیث کی کتاب سے مولا حضرت فرماتے ہیں کہ آپ میرے کو خانے میں چلیں بھئی یہ جو کتابیں حضرت لائے ہیں یہ کس لیے لائے ہیں ان اتنی ساری کتابوں میں نماز کی ایک رکت کے فرائض بھی نہیں ہیں تو کیا بھی ان کتابوں کے لانے کا فائدہ ہے پھر کوئی ان اتنی کتابوں میں کسی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس میں نماز کی ساری سنتیں اور مقروحات کسی ایک صفحے پر لکھے ہو اگر نہیں ان کا فائدہ تو ان کتابوں کے لانے کو بھی اثر میں فائدہ ہوگا اب یہ کہنا کہ حضرت صاحب میرے ساتھ وہاں کو دکھانے چلیں وہاں دکھا دی جائے گی بات اصل میں یہ ہے کہ آپ یہاں موجود نہیں اگر سرما رہے تھے تو یہاں موجود ہے اگر نہیں تو میرے پاس یہاں سے دیتا ہے مجھ طلب کریں کہ تو بخاری دو میں بخاری کے ایک ہی صفحے سے نماز کے سارے مفت سارے مکرو سارے اس کے فرائض ارکان شرائط دکھاتا ہوں میں بخاری پیش کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں نے دوپہر کی سوچ کی طرح یہ بات دنیا کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ حضرت کبھی بھی کوچ نہیں کہیں گے نہ خود اپنے پاس سے بخاری اٹھائیں گے نہ مجھے کہیں گے کہ لاؤ بخاری دو میں نماز کا مکمل نقشہ آپ کو بتاتا ہوں اس کے فرائط بتاتا ہوں اس کے واجبات بتاتا ہوں میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ نماز شروع فکا سے ہوتی ہے پہلا مسئلہ مسئلہ فکا کا محتاج ہے حضرت نے استمباد کر کے مسئلہ بتایا ہے الفاظ نے نہیں بتایا میرا دعویٰ الحمدللہ للہ صحیح ہے کہ جو شروع ہی فکا سے نماز ہو پھر اس فکا کا دنیا میں انکار کر دیا جائے کہ ہم فکا کو نہیں مانتے ہم فکا کو نہیں مانتے حضرت بار بار یہ فرماتے ہیں کہ یہ فکا جو ہماری ہے یہ کتاب و سنت سے اخذ ہے فکا ساری کتاب و سنت سے کھتی ہے وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے ہمارے ہاں تو امام ابوی حلیفار میچید کا مقام وہی ہے جو آپ کے ہاں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ہوتا ہے بات پہ تقریب پہلی آگے خود کر کے کہتے تقریب دو قسم ہے ایک مطلب قریب کہتے سات قسم باس فائیوں پہوی دو قسم ہے ایک مطلب ایک پہلی جو ہے وہ قسم ہے بلا دلیل کی ہے جس میں اس وقت ہمارے ماں بادشاہ ہمارا عروج ہمارے درمیان میں ماں بھید بھاشا ہے وہ تو اس چیز کو تو آپ پیش نہیں کر سکتے باقی یہی کہتے ہیں کہ پیروی پیروی پیروی بنے بھائی پیروی یہ بھافی نہیں ہے بھاپے اس پیاری میں جو بنا کر نہیں اچھا پھر آپ کہتے ہو کہ رجوع جو کہتے ہیں استاد کی طرف اور مس صحد کی طرف اس کو رجوع کر میرے بھائیوں مل کے رجوع کر لیں آپ کے صوفہ اس کو تکلیف نہیں کہیں دیکھو یہ میرے ہاتھ میں آپ مسلم مسلم کی شرح مطلب کی شرح سے چار اوپر چڑھا ہوا ہے امام غزالی کی کتاب ہے صاف لکھتے ہیں التقلید العمل بطول من غیر عامل ہی او صاف کہتا ہے کہ پیغمبر صلاسم کی بات ماننا بھی تقلید نہیں اجماع کی بات کے رجوع کرنا یہ بھی تقلید نہیں مفتی اور کاغی کی بات کو ماننا یہ بھی تقلید نہیں گواہ کی بات ماننا بھی تقلید نہیں جس چیز کو آپ تقلید بنا رہے ہیں کہ کسی ملتحق کی بات سے شاہ شاہ بہن اللہ علیہ وسلم نے سمایا کہ وہ جو اجتبا رائے درائر ہے تم سمجھتے ہیں اس بات کے تو کرنا اس چیز کا نام یہ ففا کتے یہ تقلید نہیں اب یا آپ اس کو مانیے یا اس بات کو مانی گے تکلیف اسی کا معنی ہے یہ مجھے تو رجوع کا نا یہ کہ تقلید نہیں ہے پھر آپ کیسے اپنے آپ کو مقدس کرتے ہیں اچھا پھر کہتے ہیں اگر میں نے ترجمہ غلط کیا کہ صحیح کر کے بتاؤ بھائی یہاں ہے حکم پیروی کا سب آیا ابتدا اطاعت ان میں پیروی کا حکم ہے لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ بلا دلیل یا بے دلیل جب بے دلیل آپ ثابت نہیں کر سکتے بلا دلیل تو پھر آپ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے آپ کا دعوی جب ثابت ہوگا تو آپ وہ دلیل پیش کریں جس میں اتباع ایسا ثابت ہو ایسے اتباع کا حکم ہو جس اتباع میں دلیل نہ ہو بغیر دلیل کے بات مانی جائے یہ ہے بات اگر دلیل کے ساتھ بات مانی جائے تو وہ دقیل نہیں ہوگی اچھا پھر کہتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ ہم لکا کو دیکھتے ہیں جو بات صحیح پاتے ہیں. کہتے ہیں یہاں کہ اپنے عقل ارجین کو دخل دیا یہ کس نے کہا میں منی عرفان کہا تھا ہم اپنے عقل کو حاکم بناتے ہیں ہم روک کے دلائے دیکھتے ہیں جتنی اللہ نے فرم دی ہے اس کے مطابق جس کے جو دلیل صحیح ہیں اب مولانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی سکا ہے یہ سب دوسری چیز ہے ہر ایک کو اللہ نے فرم دیا ہے جس میں کیا یہی امتحاد ہے یہی فارم ہے یہی تمہارے افام تکلیف کے منافی ہے یہی فارم تکلیف کے منافی ہے اگر یہ فارم حاصل ہے تو تکلیف نہیں رہے گی باقی رہا کہ یہ جو آپ کے کتاب مدنہ ہے ان کو ہم ملک میں ان قبول اس کے خلاف ہم کہتے ہیں کہ باقی جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر صحیح باتیں بھی ہیں غلط بھی ہیں یہی وجہ آئی نے کئی مسائل رضو کیا اتنی ہے،, ہے کہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ کا کلام غلطی نہیں ہے لہذا ان کو مدوان ماننا ہے باقی فواق کا اور جو صحیح ہے قرآن حدیث کے موسک آئیں انہیں کچھ مانا جائے گا کہ وہ تکلیف نہیں ہے جو قرآن حدیض کے دیکھے بغیر مانا جائے یہ ہے تکلیف اس نے ہمارے پاس چلائی ہے جس سے آپ کو منصوبہ اچھا پھر کہتے ہیں علی گھر میں دو بچے ایک مطلب مطلق دوسری وہ جو خاص مشتریف کی پیاری ہو میں کہتا ہوں مت شریف کی پیاری کو تقریب نہیں کہتے میں نے آپ کو دکھایا پھر کہتے ہیں کہ لا یقین علی مجھے علی کسی سے آدمی کا ہے علی بہت سلسانی کو سب سے سلساری کا پہلے پہا بار پھر تاب ابھی آپ تقلیم کر سکیں اس وقت یہ ٹھیکانی دی وہ تھی آپ خود مانتے ہدایات نہیں دی وہ دوسری ٹھیک تو آپ نے اس کو چھوڑ کر یہ نہیں اصل بھی دے دیو نہیں چھوڑا مجھے الزام دیتے تھے کچھ وا کرایا تو بات ہے تو آپ کی خود آپ نے اس کا انکار کیا ہے لہذا اس بات کیوں مانگتے آپ نے کہتے ہیں کہ لیکن معاش کی کتاب جو میں نے پیش کیا اس میں کاغذ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو فتوا دے تو اس کا نہیں فتوا ہم شخصی کے لیے قائم نہیں ہے ہم تو وہ مطلب فتوا کے قائم ہے کہ جو بھی آدمی عدیم کے خلاف فیصلہ دے وہ کہتے ہیں چاہے وہ حدیث ہو چاہے ہنسی ہو چاہے معصوم ہو خطا کوئی نہیں جس کا فیصلہ عدیم کے خلاف وہ تو ہمارا فیصلہ وہ جو صحیح صاحب ہے آپ جو کہہ دیں کہ ہمارا مفت آدی چاہے کسی کے خلاف ہو امام کے طول خلاف ہم چھوڑ دیں گے قاعدے کے خلاف بھی چھوڑ دیں گے سب خلاف چھوڑ دیں گے اس سے ہم نہیں ہٹیں گے ہمارے یہاں یہ جمید نہیں ہے کسی عالم کا پہلو چاہے حدیث کا ہو چاہے رائے کا ہو اگر اس کا اطلاع صحیح ہے موجود ہے قوانین کے لحاظ ہاں سے ڈاکٹر ہم جن سال دی یہ کوئی حدیث آپ نے پڑی قرآن پڑی اپنی طرف سے محفوظ کر دیا کہ یہ ایک درخت اچھا ہے یہ درخت برا ہے بوائے کا پھل برا ہوگا اچھے کا بوا ہوگا فلا فلا اس درخت ہے فلا فلا اس درخت ہے یہ آپ کے پاس میں اگر کہوں تمہارا تھا اس میں سے تو میں یہ بات مانوں گے مجھے کہنے کا حق ہے نہیں مجھے کہنے کا مجھے؟ میں کہوں ہاں فیس میں لگا دیا کہ یہ فلا فلا تو اس پھل ہیں سب پہ ہم نے کر دیا وہ وغیرہ سب ہم لے کر کہ یہ وہ کے ہیں آپ مجھ سے لے کر کسی بھی کہیں کہتے ہو کہ سلف کا حیا نہیں کس کو رہی ہے ملا اس نے علیم کہہ رہے ہو کہ سلف کا کم کو آیا ہے خود مانا آیا اب یہ سلو کا خوب کہہ رہے ہو کہاں گول ہوا کہاں کا کہاں, کہاں, کہاں کے بیٹھے گا جو مسئلہ اس کے روپیش نہیں چاہتے یہ ثابت کروں آپ نے جو فخارے تعریف کی ہے کہ چار دلی میں سے کتاب سنت خدمات تیاغ سے ڈالے ہوئے بغیر کسی کی بات ماننا یہ ہے تکلیف اس تقریر کے ثبوت میں کوئی آیت پیش کرو اس تقریر کے ثبوت میں کوئی حدیث پیش کرو اگر ہے آپ کے پاس سوچ بوجھ کر نہیں کر سکتے آپ نہ کنجا ہوتا ہے کہ نہ یہ بازو میرے یاد ہوا تو آتے واسطوں کا بتانا بھی نہیں اللہ خود کہتا ہے خود فاگرو ورو قان رکھوا انصاف کی بات کرو ملا جمع میں کوئی کامل جو کام آپ کو آلودی سو اور موبائل کر جتنا بھی گسا ہو وہ اپنے مقام کام آپ کو حق کریں لیکن سوال یہ کہ بات ہنسی کا کہ جس جی چیز کے مطالبہ میں قائم ہوں اس کو آپ کیوں لگا سکتے ایک دم کے لیے آپ کو اتنی تکلیف ہے کہ کچھ نہیں بنا کچھ نہیں بنا کچھ, نہیں بنا. کچھ آپ سے نہیں بن سکا راستہ پار اتارنے کی ابھی بند نہیں راستہ پار اتارنے کی ابھی بند نہیں نا خدا تم میرے قسمت کے خدا بند نہیں <laughs> <laughs> حدیث کے بعد دکھا دیں آج پاس کتابیں موجود ہیں بھائی موزوں ہمارا کچھ آپ مجھے موضوع سے نکالنا چاہتے ہیں جس کو میں بیٹھ جاؤں میں کبھی میں نے خود بتانے کی بات نہیں تھا میں آج میرے پاس تم کو بتاؤں حدیث تو پڑھتے نہیں حدیث والوں کے پاس جاتے ہی نہیں دے دے دے دے دے مارتے ہیں گھر بیٹھے مال مارا تو کیا بنے گا جی؟ کچھ نہیں بنے گا آپ اگر ہمترو خود ان شاء چھوٹے موٹے کو جو بیان ہے اسے لے کر ایمان وائیے علم سے لے کر سہار سے لے کر میرا تک الحمدللہ ایک ایک مسئلہ خدا کے جی خبر سے آپ کو حد ملے گا یہ ہم انشاءاللہ شاء اللہ جی کر رہے ہیں دے رہے ہی، ہو رہا ہے آپ اس میدان میں آ جائیے یہاں دل لگائیے کچھ محنت کیجیے پتہ لگ جائے گا آپ, آپ کو یہ آپ کو پتہ لگے گا ادھر ادن کے تارا ادن کا جب گاڑوں کا یہ بات بتانا <تصفح> ابھی کیا <حالتا؟ تصفح> ابھی ہم ابھی جو ایسی باتیں ہم کہاں ہے مولانا ان باتوں نے کچھ نہیں بنے گا ہاں وہ اللہ تعالی ہم کو سمجھ کے قرآن جی ہم کے کائیں ہم تو قرآن یہ نہیں کہ تم سے سمجھ کے دوسرے اب یہ مولانا کہ یہ سوال چل رہا یہ سکایت دوسروں کی سمجھ. ہمیں بھی اللہ نے سمجھ الحمد للہ وقفا السلام اللہ اباد النبی صفا میرے دیکھ حضرت میں کوئی تقریب پر ختم کی ہے کہ ہر شخص کو بات ہماری قرآن سمین کا حق ہے بس یہی ہمارا اخلاق ہے مرزا غلام محمد کاد نے اس قرآن سے یہ سمجھا کہ نبی آ سکتا ہے کیا بھی اس کی سمجھ سب مان لیں حضرت نے حق دے دیا ہے اس شخص کو کہ ہر شخص کو آپ میں سے حق ہے ایک مرزا غلام محمد کادیالی نے سمجھا اس قرآن سے کہ نبی آ سکتا ہے غلام احمد پرویز نے یہ سمجھا اس قرآن سے کہ نبی کی حدیث حجت نہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے ان حکم اللہ, اللہ پیر صاحب اسے حق دے رہے ہیں کہ بھائی تجھے یہی سمجھ آیا ہے آپ پیر صاحب اسے روکیں گے تو نہیں نا کوئی شخص یہ قرآن ہاتھ میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھ پر ایمان لاؤ کہتے تھے کیا ایمان لائیں مجھ سے نہیں مانو گے تو تم مسلمان بھی ہو گے اچھے کہا میرا نام ہے نئیم اور اس میں ہے سما نتانا یو محدین انیل نئیم اب دیکھو وہ بھی چاہتا تھا اپنی فن کے مطابق کہ اس میں کسی آنے والے نئیم نبی کا ذکر ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے اگر ہر شخص کو آپ اجازت دے دیں کہ جو چاہے قرآن اور حدیث کو سمجھے تو پھر پائی آپ ہم سے بحث کیوں کر رہے ہیں ہم سمجھے یہی ہے کہ تکویز کرنی چاہیے آپ ہمیں روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے نا کیونکہ آپ نے ہمیں حق دیا ہے باقی حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں قلیل اور غیر دلیل کی بات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک مسئلے پر عمل ضروری نہیں ہے جب تک دلیل یاد نہ ہو یہاں آپ کے حضرت بہت سے مرید بیٹھے ہیں ایک بھی نہیں ہے کوئی ایسا شخص جو تقلید کو نہیں مانتا اس کو نماز یاد ہے ایک آدمی بھی اٹھ کر اس کی دلیلیں بیان نہیں کر سکتا جب آپ نے نماز بچوں کو یاد کرائی تو اس کو دلیلیں یاد کراتے ہیں بخاری سے یاد کراتے ہیں یا مجموعہ ذوائط سے یاد کراتے ہیں کسی کو دلیل یاد نہیں ہوتی یہ لوگ جو بغیر دلیل کے جانے نمازیں پڑھ رہے ہیں میں حضرت سے پوچھتا ہوں ان کی نمازیں ہو رہی ہیں یا نہیں یہ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ان کا نام مسلمانوں والا رکھا گیا ان سے آپ اٹھ کر کسی کو کھڑا کر لیں اکثر ایسے نکلیں گے جو اسلام کی صداقت کی دلیل بیان نہیں کر سکتے لیکن کیا بھائی دلیل نہ جاننے کے باوجود آپ ان سب کو مسلمان سمجھیں یا نہیں جب اسلام میں تقریر جائز ہے ایک آ اسلام کے سچے ہونے کی کیا دیکھا مولانا تشریف ہمارا ہے انہوں نے उसको پر कर کر اس کو مسلمان کر لیا اب اس کا نام ٹھیک ہے مسلمان کر لیا نا اسے اب اس کا نام بھی تبدیل کر دیا میں آپ سے پوچھتا ہوں جب وہ آیا ہے وہ کافر تھا عیسائی تھا کیا تھا جب وہ گیا ہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے اس نے کوئی دلیل نہیں پوچھی مولانا نے کوئی دلیل بیان نہیں کی اب ہمارے اصول پر تو وہ بیع... آیا تھا کافر اور گیا ہے مسلمان لیکن حضرت کے اصول پر آیا تھا کہا کافر بیا ہے دورہ کا۔ کافر اب تکلیبی کو بھی ساتھ لے گیا تکلیف بھی شرک ہے نا تو حضرت اگر دلیل جانے بغیر یہ سارے جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ سارے جو مسلمان کہلا رہے ہیں ان کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اتاحت اور اتباع کے لفظ میں دونوں باتیں شامل ہیں دلیل کے ساتھ پیروی بھی اور بغیر دلیل کے پیروی بھی تو تکلیف تو آئی نا اس میں کون کیا نہیں آئی لیکن آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ اتباع کا لفظ صرف مطالبہ دلیل کے ساتھ کھا سکتے ہیں میں پہلے ارد کر چکا ہوں مصرے کی نے مکہ کی تکلیف کا جہاں رد کیا ہے قرآن نے لفظ اتباع کا استعمال کیا ہے آپ ابن قیم اور ابن تیمیہ کی تقلید میں اگر اتباع کو دلیل سے ساتھ کریں تو یہ قرآن کے خلاف ہے قرآنی کا خاص نہیں کرتا قرآن صرف اتباع کا حکم دیتا ہے اس کے ساتھ ایک آیت آپ پڑھ دیں کہ دلیل پوچھنا فرض ہے یہی خراب ہے رہ گیا ہمارا جو مولانا ہر تقلید میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم دلیل پوچھے بغیر عمل جائز نہیں کہتے اور تم کہتے ہو کہ ایسے آدمی سے مسئلہ پوچھ کر عمل کر لو جس کے متعلق یقین ہو کہ یہ دلیل سے مسئلہ بتائے اس پر تمہیں حسن زن ہو اور اس پر تمہیں اعتماد ہو تو بھائی بات بالکل واضح ہے اگر واقعی حضرت کا مسلک صحیح ہے کہ جب تک دلیل معلوم نہ ہو نہ آپ روزے رکھیں نہ آپ حج کریں نہ آپ زکات دیں اتنی حاضری ہیں جو اس پر حج کے ہر مسئلے کی دل بیان کر سکتے ہیں یقین جانے کے ساتھ ہی کبھی نکال میں نے پوچھا تھا نماز کے فہد واجبات تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے موضوع سے نکالنا چاہتے ہیں بات نہیں ہے یہ صرف نکالا جا رہا ہے میں دعوے سے جا رہا ہوں کھڑا ہو کر کہ کسی حدیث کی کتاب میں یک جا جس طرح فکا کی کتاب میں یک جا یہ سب کچھ ملتا ہے آپ کو نہیں ملے گا اگر حضرت دکھائیں گے بھی نہ تو حضرت آپ مجھے فرماتے ہیں کہ میرے پاس آ کر پڑھو خدا جانے بارہ سال پڑھنے کے بعد حضرت مجھے ساری نہ دکھا سکی لیکن کہا ہاں ہم پر احسان ہے نا بھئی میں فقیر کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے ایک سطر میں ساری بتا دیتا ہے ایک سطر میں بتا دیتا ہے نا حضرت آپ کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ نہیں دا پہلے داخل ہو جا پڑھنے کے لیے میرے پاس اب میں آیا ہوں یہاں مناظرہ کرنے یا تقریر کر تقریر کرنے میں کہاں داخل ہو جاؤں بچوں کو بچوں کو تراغ ہیڈوں گا اور جب اسلام کا مسئلہ مجھے حضرت بتائیں گے تو میں حضرت کے پاس کیوں جاؤں میں اس فکل کے پاس کیوں نہ چلا جاؤں میں جاتا ہوں وہ ساری نماز کے مسائل مجھے ایک سبھی پر بتا دیتا ہوں <متصف> کیوں بھائی یہ آسانی تھا یا وہ آسانی تھا ہم ان کے شکر گزار ہوں یا حضرت کے شکر گزار ہوں جو ہمیں آپ کی دعوت دے رہے ہیں کہ جب تک پڑھو گے نہیں ساری حدیث کی کتابیں بیٹھ کر میں ایک رکھتے نماز کی ارکان اور شرائط بھی تمہیں نہیں بتاؤں تو بھائی بات تو دوپہر کے سورے سے زیادہ واضح ہو چکی ہے یہ تکلیف کے بغیر چارا کار بالکل نہیں اور یہ حضرت بھی مان گئے ہیں کہ ہم بھی سکا کو مانتے ہیں اختلاف اتنا رہ گیا ہے فرماتے ہیں کہ سکا پر جمود نہیں سکا کو مانتے ہیں ہم سکا پر جمود نہیں جمود نہیں کرتے تو بھائی اس جمود نہ کرنے کی کوئی حدیث آپ پر دے. میں تو کہتا ہوں صحیح بخاری میں روایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شرنا سے ان دے دل بجین اللہ دیتی ہاؤ لائے بے و ہاؤ لائے بے وجنی کے نزدیک وہ آدمی سب سے برا ہے جو اس کے پاس ایک چہرے سے آئے شاخی کی گود میں بیٹھ کر ابو علیفا کو کہے اور ابو علیفا کی گود میں بیٹھ کر شافی کو برا کہ ایسا آدمی حدیث میں اس کو دل وجہ کہا گیا ہے ہم بھی کہتے ہیں نا آدمی دوگڑا سمجھ رہے ہیں نا آپ تو میں تو حدیث سنا رہا ہوں کہ یہ دوگلا پن کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ دوسری حدیث میں پڑھتا ہوں حضور فرماتے ہیں ماسن ہوں منافع کے کماط آئے بہانا لگانا نے سن گئی لا ہا دہی مر رتن مائی لا فرمایا یہ جمود تو اچھی چیز ہے لیکن کبھی ادھر کبھی ادھر ہونا یہ تو بھائی اس بکری کی مثال ہے جو کبھی اس بکرے کے پاس جاتی ہے اور کبھی اس بکرے کے پاس جاتی ہے یہ مثال کون بیان فرما رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد مشتبہ سرور امبیا صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی ہم اگر جمود پر قائم ہیں تو اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ خدا کے واسطے دوگلے نہ بننا ڈوگلے اور یہ اس طرح ایک کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس نہ جانا اگر اس کے مقابلے میں دیکھیے میں نے دو حدیثیں پڑھی ہیں حضرت سے بھی میں درخواست کروں گا کہ آپ نے کافی شیر پال لیے ہیں کم از کم اس تقریر میں آپ شیر نہ پڑے پھر ایک حدیث اتر صحیح پڑھ دیں کہ جمود جو ہے یہ حرام ہے جمود حرام ہے اس پر نہیں رہنا چاہیے مسئلہ آپ کا ایک امام صاحب یہاں رکھے ہیں ساری عمر آپ اس سے مسئلے پوچھ لیتے ہیں مولانا کا فتو یہ ہے کہ یہ نہیں ایک. میں یہی پوچھوں گا کہ حضرت جمود کی تاریخ کہاں تک ہے کتنے مسئلے ایک مچھے سے پوچھے اور اس کے بعد اس سے پوچھنا حرام ہو جائے مثلاً دس یا بیس یا چالیس یا پچاس یہ بھی حد مجھے حدیث سے دکھائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ ساری عمر ایک سے مسئلے پوچھ کر عمل کرنا یہ شرک اور حرام ہے مولانا نے فرمایا اس بات سے خیال کیا کہ ہم کو سمجھ کر اسے اعضا کیا جائے گا سر مولانا ناراض ہوگا الٹی سمجھ کسی کو حجر خدا نہ دے دے آدمی کو موت پر یہ ادا نہ دے میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ان کتابوں کو سمجھ ہے جو دلیل کے معصف بات ہے چھوڑے تھے تو معاذ دلیل کیا ہے قرآن حدیث آپ نے غلام احمد کا نام لیا غلام احمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہے نعب باللہ اب آپ سوچ ہے کہ رسول اللہ کا مدلب ہے نہیں ہے تو قرآن حدیث کا تو ان کا جو چیز ہے نہیں وہ کہاں قرآن گا جو چیز سے نہیں ہے نہ تو قرآن حدیث کی ہے وہاں ملنا ثابت کرائے قرآن بات ہے جو چیز ختم کر دی وہ قرآن کرے گا اس کا یہ سمجھ نہیں ہے فرماسی. اچھا ہے کہ یعنی پروز جو ہے ہے جو حدیث کا, کا ہے وہ سمجھے گا کیا حدیث سے. ہم تو عزیز کو مانتے ہیں آپ حضیز کو مانتے ہیں لہٰذا ہم دونوں سمجھ کر ان کے بسانے گا سمجھنے کو دارے نہیں ہوتا ان کے لیے قوانین ہیں قواعد ہیں اصول ہیں آپ تو پہلے قواعدے اپنے آپ کو بالا کر دیا آپ نے آپ نے بنایا جو مختلف کال وہ قاعدے کے خلاف ہم مان لیں گے ہم قواعد کے اندر رہیں گے چاہے وہ کہیں بھی ہو قواعد کے اندر وہ مانی جائے گی پھر بناتے ہیں کہ ہم کو بھی حق دو, ہم بھی کو حق کو کہنے کا حق ہے, لیکن کا حق نہیں بدلی نہیں جو بنا دیں بھائی پیڑ ہم کچھ نہیں کرتے رہے یہ لوگ ان میں جو جس نے جو مسئلہ اختیار کیا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں کی یا تقریب ہے اگر <tos> <پسائی> انہوں نے کہا یہ کہے گا یہی کہے گا کہ بھائی ہم نے خود کو دیکھا ترجمے دیکھے پڑھے اور سواسوں کا جو عمل دیکھا اس کے مطابق عمل کرتے اور کچھ جواب نہیں بھی بات رہے بچوں کا مسئلہ تو بچے ہیں معفول قلم کو پیش کر رہے ہیں قلم کوئی نہیں اس میں کوئی قلم نہیں جب وہ سمجھ لائک ہوتا ہے تو ان کو حدیث پڑھائی جاتی ہے آپ تو کرتے نہیں کہ ہم کو ہم کو پاک نہیں دینے چاہیے جسے دعوت کھانی ہے ابھی ہم کو بتا دیجیے ہلوا کھا لیا حدیث کے لیے محنت کی جاتی ہے جن لوگ تھی انہیں امریک گوا دی امریک گوا دی اپنی ان کو تم ایک دن سمجھو یہ کہ محنت کرو آج سے لے کر آپ ابھی کچھ کرو ان اگلے سال آپ کا کچھ ہو اسلام کی سراج دلیل کسی کو معلوم نہیں جناب سے آپ کے سامان لکھتے ہیں قائد میں دیکھتے ہیں کہ مختلف کا ایمان موسم کیا مسلم ہے مسلم کا ایمان موت مسلم یہ بھی بات نہیں کہ یہاں تو آپ خود ان کا جس چیز کو آپ ایمان میں نہیں لاتے مانا تک یہ مشکوک چیز ہے اس کیوں کھانے میں لاتے وہ لوگوں کو اموان وغیرہ بہت عائی کی مثال آپ نے کہ وہ جیسا آیا ویسا ہی نہیں یا آپ دھوکہ دے رہے ہیں عیسائی نے کیوں اسلام کو قبول کیا یہ تو آپ کی غلطی ہے پوچھے اسلام کیوں کا بولتی کیا نام تمہیں میں پڑھی ہے یہ آپ کو پوچھنا تھا اگر وہ کہتا ہے میں اس کو سچا سمجھ گیا تو تھا اچھا پھر وہ جو کلوا اس میں پڑا آپ کا تو میں صحیح گیا غلط بات ہے دلیل موجود ہے آپ کو مسلمان کہنے کا من کام کے مسلمان دیں اس نے چلنا پڑا جلدی کیا ہوتا ہے مسلمان ہوں گا دلیل موجود ہے آپ مجھے دیں کے لیے کوئی دلیل نہیں دیے کہ ابو بکر صدیق جو پہلے ایمام تھا وہ لوگوں کو تکبیر سنا ہے خود کی آواز سے جب آدمی کی آواز جب تو سنتے کیا کرے گا وہ تو جو اتباع وہ دونوں قسم ہیں بھائی دونوں میں بحث نہیں ہے جس میں بحث ہے آپ وہ چیز پیش کرو بات ہے اس پہ میں جو بنا دلیل ہو اس کے لیے آپ نے کوئی دلیل پیش نہ کی نہ کوئی آیت پیش کی نہ کوئی حمید پیش کی میں نے آپ آئے تو سابت کر دی ما انزل. اب یہاں جو پیرویا مراد نے جو بھی پیروی مراد نے موضی موجود ہے ماں ان ضلع تم نے رب بھی کروں رب کی طرف سے جو کچھ نازم ہوا ہے اتارا گیا اس کے تابے دار بن جائے کی تیاری کروں ونایا تک اس نازل ہوئی چیز کے علاوہ کسی چیز کی تیاری نہ کیا ہو یا قرآن نے منع کر دی ہر دوسروں کی تیاری وہی کے علاوہ خدا نے منع کر دی جب تیاری منع کر دی تو مختلف کے لحاظ سے تکلیف بنا ہوگی یہ سناتے ہیں کہ قرآن تو لفنی تکلیف کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا اس لفظ تو قرآن استعمال نہیں چاہتا ہے جو ایک سب سے ال ملुक, ملुक ال کلام الملو ملوک الکلام اللہ کی کلام ہے اس کو استعمال نہیں کیا اب بار بار با با با <تصفح> کیوں سے چاہتے بار بار وہی تقریر وہی تقریر وہی تقریر آپ کو محترم چیزیں کیوں جس سے قرآن کو لفواتے جس سے حدیث کو لپاتا ہے حدیث کو استعمال نہیں کرتی قرآن اس کو استعمال ہی نہیں کرتا آپ کیوں سے نصابے لاتے قرآن کے اندر ہیلر کا لفظ ہے کتے کا لفظ ہے چافے کا لفظ ہے لفظ ہے تبیر کا لفظ نہیں ہے قرآن سوچو مجھے اپنے آپ کو مجھے کُرا کر بتاؤ دلیل پوچھنا فض ہے ہاں حدیث دکھا میں قرآن دیکھا مستقبل جنوب کہنا نہیں چاہیے یہ کہاں دلیل ہے آپ پوچھتے جم جانا جیسے آپ کہتے کہ مستقی کو سمجھنا نہیں کی کیونکہ کمرے یہ ہے جمنا میں آپ کو دو جمنے کو قرآن بنا کر بنایا تم اور جہاں جہاں اختراف ہو چھوڑ دو سب کو جنود ختم ہو گیا پھر بھی چیز کر دیے پھر کیا کر دیے مال کی مسود کر دیے سامان کر دیے بنا چھوڑ دو اللہ کو ال تو ختم ہو گیا نہیں مرے کیا کون جا تو یہ ہی ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے جو جس کو ہم ہم ہم جو آدمی جس کو جس نے سکھایا وہ اس میں اس کا احسان ہے لیکن ہم یہ سے بڑا احسان ہے ہمارا پوری جو ہمیں سمجھایا وہ اس کے اندر ہم کو لڑائی میں آپ کو چاہتے اچھا حدیث پیش کی مناسب کی تو پہلی سرما جہین کی پیش جہی ہم تو آئے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر نہیں اس کے پیوں کا ہے کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہے ہیں ہم تو ہے جی وجہ تم آئے دو وجہ تین تم ہیں میں کہوں گا مشکل بہت پڑے گی برابر کی چور ہے مشکل بہت پڑی نا دیکھی جا دیکھ بھال کے یہ ماں بولی جب تنخواہ بنتا محمد جمع گھر پہ, پہ چلے گئے امام اب انہیں کہتا ہے کہ سو سال, سال کے بعد اس بیوی کو دکھا کر جس کا حالت ہو جائے چھوڑ کر تو نے بتاؤ ہمارے کول طور پہ دے دیا کہتے ہوئے ہر تم لاس جا لکھ ہوا ہے آپ ہی کی لکھا ہم لوگوں کو کے چار سال کو دکھا دو امام ابھی چھوڑ دیا تم لوگوں نے دا. اسی طرح کئی مسائل میں تلاش سوال کہیں تم آیا ہونا جب تین تو بلاک آ جاتی ہے اب لوگ ہلاک کہا ہوا سمجھتا کیا ہے کہ وہ کے پاس جائے وہ فتر میں ہے ہلاال پہلے کا تو خبر نہیں تھی تھا کہ آدمی اور ادارہ بتا دے دیا تو میں نے کیا گراہ کیا ادارہ کراؤں تمہاری متوازن یا پھر تو مومی کو بتوا دیتا ہے سال ادارہ کرو میں نے کیا گراہ کیا اب مجبور ہو کے جاؤ الگ سے بتوا ہزاروں ہمارے پاس آتے ہیں کھانے کے لیے چمبیر پوری کا بتاؤ جس روز یہ شاسن آئے تمہارا کبھی کبھی تو چلے جا خدا کے واقع اب نہ ڈرو اس کے بعد نہ دو عالمی سب کو اعتراف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سب کی باتوں کو جو ہے اور علماء نے یہ فرق بتایا کی طالب تھی میرے انہیں تقریب کی فرق بتائی یہ اعتبار کی اعتبار جو ہے وہ دلیل کے ساتھوں تھی تقریر جو ہے بلا دلیل کے ہم اعتبار کے خلاف نہیں ہیں ہم تقریب کے خلاف نہیں یہ دو باتیں اچھا اس کے بعد آخری بات یہ لوگوں نے سن لیا کے پاس اس کی تجزیے مولانا نے پک کیا کہ تقریب واجب ہے واجب اس کو کہتے ہیں جو ضروری ہے اور اس کے تائف جو ہے وہ دو ہزار مولانا ستوا نہیں بتایا لیکن مولانا نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی نہ کو آن سے راجیف سے دور آتی جائے یہ مثال یہ معاملہ چلایا اور کچھ نہیں بنایا پھر آپ سوچئے اگر واجب کا تاج واجب ہے ساری بات یاد سوال ہے کہ پورا حدیث کی صفا جو ہے وہ ضروری ہے ختم ہوا ابھی اس کے بعد پورا ہو گیا سا ہو گیا آج اگر جا آرام کرو سر تو اصور یہ ہوتا ہے کہ پھر آخری ترین میں نئی بات نہیں کی جاتی آپ نے جو حلالہ کے متعلق نہ آپ نے جو حلالہ کی وجہ کیا مجھے مطلب یہ ہے ہم خرچ کرنی چاہیے مسئلہ ہے کہ ہم پیچھے کرنا پڑتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنی دراجات کے سامنے پیش کرتے سب سے پہلے صحیح دفائی کے لیے صحیح دفائی میں ہاتھ میں ہے گرد اول سفا ایک سو چار امار امار سال ہم سماتے ہیں کہ رسول اللہ, صل اللہ, اللہ, تا. یعنی تا صل اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال و لم قرآب پاٹ کتاب یعنی تحقیق رسم کو تعلق کرنا نے سمایا نہیں ہے کوئی نماز لمن اس شخص کے لیے یا قرآب کتاب سوال ہم کو نہیں پتا نہیں ہے کوئی نماز چاہے وہ اکیلے کی ہو امام کی ہو مستی کی ہو جماعت کی ہو مطلب کوئی سی نماز جس کو نماز کہا جاتا ہے آپ کے الفاظ کے مطابق وہ نماز نہیں ہے <laughs> وہ نماز نہیں ہے جب نماز نہیں ہے تو وہ چیز ضروری جالمی فضل ہو گئی اس کی بجائے